بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین امام المتقین خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد و علیہ و اصحابہ و اجمعین لواہ جامعی کے سلسلے میں ہم نے پچھلی تفہ بڑی مختصر سی ایک تعارفی گفتگو کی تھی ایک انٹروڈکشن سا تھا اب اس میں مزید آگے کچھ بات کریں لواہ جامی میں یہ جو رسالہ ہے یہ کتابچہ ہے اس کے بعد آپ نے مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے ایک مختصر سا دباچہ دیا ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے ایک مختصر سی تمہید باندھی ہے تو سارا رسالہ جو ہے وہ فارسی میں ہے تو اردو ہی میں ہم بات کریں گے لیکن کہیں کہیں ہم کچھ اشعار کچھ ربائی یا کوئی فکرہ جو ہے وہ فارسی کا بھی بیچ میں ادا کر دیں گے تو دیباچے کا جو آغاز آپ نے کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک حدیث کے الفاظ سے کیا ہے حدیث ہے لاسی کام اس حدیث کے الفاظ کو آپ نے استعمال کیا ہے اس کو چونکہ اس حدیث میں کے دو حصے بنتے ہیں اس میں تو ایک حصہ پہلے بیان کر کے مزید اس کے اندر انہوں نے اپنی کم مائگی کا اعتراف کرتے ہوئے پھر آخر میں دوسرا حصہ جو ہے وہ شامل کیا ہے آپ کہتے ہیں کہ الہی میں تیری ثنا کرنے کے قابل نہیں ہوں یہ تو حدیث کے الفاظ آ گئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا پھر مولانا جامی فرماتے ہیں کہ تیری ثنا ممکن ہی کیسے ہو سکتی ہے کہ ہر تعریف جو ہے وہ تیری ہی طرف لوٹ جاتی ہے میں جو بھی ثنا کروں تیری ذات اس سے بہت بلند ہے تو وہ ہے جو توں نے اپنی سنا میں خود بیان کیا ہے اب یہ جو ہے کہ تو وہ ہے جو ت نے اپنی سنا میں خود بیان کیا ہے یہ بھی حدیث کے الفاظ ہیں بیچ میں آپ نے اپنی طرف سے کچھ جو کلمات ہیں اپنی کم آئی سے متعلق ان کو درج کیا ہے اب اس میں ایک نقطہ ضرور ذہن میں رکھیں گے یہ جو کہا گیا ہے کہ ہر تعریف تیری ہی طرف لوٹ جاتی ہے اس کا مطلب سمجھنے کے لیے تھوڑا سا ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے ہاں ایک جو غلط فہمی پائی جاتی ہے اور اکثر کہا جاتا ہے کہ عشق مجازی جو ہے وہ عشق حقیقی طرف راستہ ہے اور عشق حقیقی طرف لے کر جاتا ہے اس کو یہاں پہ تھوڑا سا دیکھنا ہوگا اس میں مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہم نے گفتگو کی تھی ایک دفعہ آ, اگر میرے ذہن میں صحیح ہے تو حکایات رومی کے بیان کے اندر ہم نے بات کی تھی کہ عشق مجازی اصل میں کیا ہوتا ہے اور عشق حقیقی اصل میں کیا ہوتا ہے ہمارے ہاں جس کو عشق مجازی کہا جاتا ہے وہ عشق مجازی نہیں ہے وہ شرن بھی اور تصوف کے نقطۂ نظر سے بھی شریحن حرام ہے جس کو ہمارے یہاں کہا جا رہا ہے عشق مجازی وہ غلط تو یہ جو کہا گیا ہے کہ تیری سے ناممکن ہی کیسے ہو سکتی ہے کہ ہر تعریف تیری ہی طرف لوٹ جاتی ہے اس کو سمجھنے کے لیے ایک اس طرح سے اندازہ لگائیں کہ ایک اگر فکرہ میں کہوں کہ یہ کائنات ایسی اگر خوبصورت ہے تو اس کا خالق کیسا ہوگا اس کو اس انداز میں دیکھنے کی ضرورت ہے یہ <تصفح> <تصفح> جو کہا جاتا ہے کہ عشق مجازی جو ہے اس سے عشق حقیقی کا راستہ ملتا ہے وہ اس انداز سے ملتا ہے وہ اس انداز سے نہیں ملتا ہے جس انداز سے ہمارے یہاں مختلف لکھنے والے چاہے وہ نوول فارم میں ہیں کتاب فارم میں ہیں کہانی کی شکل میں ہیں یا ڈرامو وغیرہ کی شکل میں ہیں, یا موویز وغیرہ میں بیان کرتے ہیں عشق مجازی وہ عشق مجازی جو ہے وہ شرن بھی اور تصوف کے نقطۂ نظر سے بھی سریحاً حرام ہے وہ جائز نہیں ہے اور اس پہ اگر کسی کو کوئی غلط فہمی ہے تو بہت سے مشائق کے اس کے اوپر جو ہے وہ اعتراضات عشق مجازی کی اس شکل پہ موجود ہیں اور اس میں تو شیخ سعدی رحمتہ اللہ علیہ جیسی شخصیت نے بھی بڑا سخت الفاظ استعمال کیے ہیں یہ بھی میں نے مجھے یاد پڑتا کہ اس بیان میں ہم نے دیکھے تھے تو یہ جو عشق مجازی سے عشق حقیقی کی طرف راستہ نکلنے کی بات ہے وہ ان معنوں گے کہ بھائی یہ کائنات اتنی خوبصورت ہے اس کا خالق اتنا خوبصورت ہوگا ماشاءاللہ یہ بچہ اتنا خوبصورت ہے اس کو بنانے والا کیا ہوگا اب کچھ لوگ ہیں جو جانوروں سے بہت محبت کرتے ہیں کہ بھئی ماشاءاللہ یہ کوئی بھی جانور ہے کہ جی یہ میرے پاس گائے ہے بڑی خوبصورت ہے تو جس نے اس کو بنایا وہ کیسا خوبصورت ہوگا یہ وہ انداز ہے یہ یہ انداز نہیں ہے جو ہمارے عائش کے مجازی عرق حقیقی کا بہرحال تو آپ کہتے ہیں کہ تو وہی ہے جو تو نے اپنی سنا میں خود بیان کیا ہے اور یہ پھر وہی الفاظ حدیث کے آخری الفاظ آ رہے ہیں پھر کہتے ہیں خداوند زبان قاصر ہے کہ تیرا شکر ادا کر سکے یا تیری ثنا بیان کر سکے یہ جو کچھ بھی کہے وہ کم ہے بلکہ کائنات کے صحیفوں میں حمد و ثنا سے جو کچھ بھی متعلق ہے وہ سب تیری عظمت و کبریائی ہے ہر چیز تیری ہی شان کی عکاسی ہے اور ہر حمد تیری ہی تعریف یہ وہی بات ہوگی جو سورہ الفاتحہ کے شروع میں ہم نے کہا الحمدللہ رب العالمین تو جب ہم کہتے ہیں کہ تمام تعریف ہی اس کے لیے ہے تو وہ پھر اس انداز میں بات ہے تو ہمارے دست و زبان تیرا شکر ادا کرنے اور تیری ثنا بیان کرنے کے قابل نہیں ہیں تیری حمد وہی ہے جو ت نے خود کی ہے اور تیری ثنا کے موتی وہی ہیں جو تون نے خود چنے اچھا آپ نے یہ جو انداز اختیار کیا ہے اس انداز میں اس کتابچے میں وہ یہ کیا ہے کہ پہلے مختصر سی چند سطریں کہیں پہ ایک کہیں پہ دو کہیں پہ چار کہیں پہ پانچ چند سطریں ہوتی ہیں جو کہ نثر کے انداز میں ہوتی ہیں لیکن اس کے بعد جو ہے وہ پھر کوئی ایک ربائی یا اشعار مزید جو ہیں وہ آپ نے اس میں دیے ہیں اب یہاں پہ آپ نے ایک دو اشعار اس کے بعد لکھے ہیں کہتے ہیں کہ آ کے کمالک کے بریا تو بود عالم نمی عالم نمی از بحر عطائے تو بود ماں را چمد ما را چد ہم ثنا تو بودھ خد ہم ثنا تو سزائے تو بود۔ تو کہ تیری جو کبریائی کے کمال کا یہ حال ہے کہ یہ جو عالم ہے یہ تیری عطا کے بحر میں ایک قطرے کے برابر ہے ہم تیری حمد و ثنا کس طرح بیان کر سکتے ہیں تیری حمد و ثنا تو صرف تو ہی بیان کر سکتا ہے اور یہاں پہ یہ عالم تری عطا کے بہر میں ایک قطرے کے برابر ہے اس کو آپ اس طرح دیکھیں کہ اس عالم کی وسط کا اندازہ تو ہم لگا سکتے ہیں کہ اگر اس کو ہم دیکھنے کی اور سوچنے کی سمجھنے کی بھی کوشش کریں اور ذہن میں ایک چھوٹا سا جیسے کہتے ہیں انگریزی کہ میں ویژولاز کرنے کی بھی کوشش کریں تو ہم اندازہ ہوتا ہے کہ ایک طرح سے لا محدود ہے یہ اس کی حدوں کا تعین کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے ہم اپنے ظاہری حواس کے ساتھ چاہے اس میں سماعت ہے چاہے اس میں بصارت ہے چاہے اس میں عقل ہے کسی بھی انداز سے اس کو ہم اس کی حدود کا اندازہ تو لگا ہی نہیں سکتے آتا ہی نہیں کر سکتے بالکل لام محدود ہے تو آپ نے آج دیکھیں دیکھے ایسی خوبصورت طریقے سے بیان کیا کہتے ہیں کہ یہ جو عالم ہے یہ تو تیری عطا کے بہر میں قطرے کے برابر ہے تو آپ کی پھر اللہ کی عطا جو ہے وہ کتنی ہوگی اسی سے انداز اب یہاں پہ پھر آگے کہتے ہیں اب یہ انا افسح العرب یہ حزیرکم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا تھا اور اس پہ روایات موجود ہیں تو کہتے ہیں کہ اناس العرب کہنے والے جو ہیں یعنی حزرکم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یہ وہ ہیں جن کے آگے فصاحت کے جو عالم ہیں وہ سر نگو ہو گئے انہوں نے بھی خود تیری صنا کرنے سے عاجزی کا اقرار کیا ہے تو ہم جیسے شکستہ زباں کے لیے زباں کشائی اور پریشانی اور پریشان کے لیے سخن آرائی کہاں ممکن ہے بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ یہاں تو آجزی اور قصور کا اعتراف اور اظہار بھی غلطی ہے کیونکہ اس سرور دین و دنیا سے مقابلے کا تصور بھی ذہن میں لانا حسن ادب کے منافی ہے یہ اسی لیے ہمارے اکثر مشائخ میں میرے اپنے شیخ جناب محمد ریاض الحق رحمت اللہ علیہ آپ کلام کے معاملے میں ایسے تمام کلام بہت شدید ناپسند کیا کرتے تھے جس میں تقابل ہوں. جیسے ہمارے ہم بڑے شوق سے پڑھا جا تھے تو کجا من کجا تو کہاں میں کہاں تیری رحمت زیادہ ہے یا میرے گناہ یہ جو اس قسم کی گفتگو اس قسم کے کلام ہوں وہ بہت ناپسند کرتے تھے اور میں اس بات کا گواہ ہوں مجھے. کئی بار میرے سامنے کبھی اس طرح کی کوئی, یا میں نے کبھی کوئی ایسا بیان کیا کہ بھائی فلان نے بڑی زبردست تناف کلام پڑھا ہے وہ نعت لکھی ہے وہ حمد لکھی آئی جی اس میں یہ اس نے کہا ہے آپ اس پہ تھوڑا سا ناگواری کا اظہار دکھاتے تھے کیونکہ نقطۂ یہ ہے کہ اس طرح سے ایک براہ راست تقابل جو ہے وہ مشایق کی نظر میں اور خود دیکھے نا مولانا جامی بھی یہی کہہ رہے ہیں یہ بےد بھی ہے اس کو کسی اور طریقے سے بھی کہا جا سکتا ہے کوئی اور بھی انداز اختیار کیا جا سکتا ہے لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں نا یہ کہ تو کہاں میں کہاں اس کو بے جو ہے وہ مشائق تصور کرتے ہیں باقی ہمارے یہاں مشائخ نے بھی کچھ ایسے کلام لکھے ہیں لیکن وہ کچھ خاص کیفیت میں لکھے جاتے ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ بیٹھ کے تو کسی خاص کیفیت میں پہنچے ہوئے تھے خاص انداز تھا اس وقت ان کے وہ زبان سے وہ کلام وہ اشعار جو ہے وہ نکلے وہ آپ نے نوٹ بھی کر لیے آپ کی کتابوں میں موجود ہیں لیکن ان کو ہمارے ہاں تو خیر لوگ بات کو سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ جی انہوں نے لکھا ہے اس طرح سے دیکھتے ہیں انہوں نے کس کیفیت میں لکھا ہے وہ کس اس میں بیٹھے ہوئے تھے کہاں پہنچے ہوئے تھے اب یا تو اس, بھی, اس کا بھی اندازہ ہو یا اس کیفیت کا ہمیں کوئی تجربہ ہو تو پھر تو چلو بات بھی بنتی ہے ورنہ تو بات نہیں بنتی پھر اسی طرح اشار کی صورت میں کہتے ہیں کہ میں کون اور میرا شمار کیا میں کیا کہ ان کے سگوں کی ہم کی بھی خواہش کرتا ہوں سگ کس کو کہتے ہیں کتے کو کہتے ہیں کہ میں کون ہوں میں کون میرا شمار کیا میں کیا کہ میں ان کے کتوں کی ہمراہی کی خواہش کرتا ہوں ان کے قافلے تک تو رسائی مجھے حاصل ہی نہیں ہے بس اتنا ہے کہ قافلہ سالار کی گھنٹی میں سن رہا ہوں <laughs> اب دیکھیں آپ آجی اور ان کے ساری اور ذات کی نفی جو ہمارے اصل مشائق ہیں جو کسی مقام پہ پہنچے ہیں ان کی تو یہ حالم ہے ہمارے یہاں تو خیر وہ اس لیے ہمارے شیخ بڑا پسند کرتے تھے کبھی ان سے کبھی میں نے کوئی بات کر دینی کہ جی باشا اللہ آپ تو یہ ہیں یا آپ تو وہ ہیں تو وہ کہا کرتے تھے مجھے کہتے تھے کھوکر صاحب اور پھر وہ ایک مصرہ وہ غالب کا پڑا کرتے تھے بنا ہے شاہ کا مصاحب پھر ہے اترا تھا. لیکن ہماری تو بس یہی حیثیت ہے اور کچھ نہیں اس کے بعد آپ نے پھر یہاں پہ اللہ کی حمد و ثناء مکمل کرنے کے بعد آپ نے حزرکم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعت کہی ہے نثر کی صورت میں اور اسٹارٹ جو شروع جو آپ نے کیا وہ یہی سے کیا ہے کہ اللہ سید محمد صلی اللہ علیہ وسلم اچھا اب یہاں پہ میں ایک چیز عرض کر دوں گو کہ اس کے ترجمے ان الفاظ کے ہمارے یہاں لوگوں نے کیے ہیں علماء نے بھی کیے ہیں اور بڑے محققین نے بھی کیے ہیں عام طور پہ کوئی کہتا ہے اللہ محمد پر رحمت نازل فرما صلی اللہ علیہ وسلم یا کہتا ہے کہ یا اللہ محمد پر درود بھیج صلی اللہ علیہ وسلم تو اصل میں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے اللّہ مصلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس فکرے کا میری نظر میں تو کسی دنیا کی زبان میں ترجمہ ممکن نہیں ہے یہ صلی علی کا اصل مطلب کیا ہے یہ انسانی زبان جو ہے وہ اس کو بیان نہیں کر سکتی ہے اس درشمے کو اسی لیے ہم یہ بھی دیکھیں کہ زیادہ تر جو پسند کیا ہے مشائق نے جو درود پسند کیے ہیں وہ ہمیشہ وہ پسند کیے ہیں جو اللہ صلی علیہ محمد سے شروع ہوتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں ٹھیک ہے سیدنا محمد کسی نے کہا کسی نے صعدین مبول محمد کہا وہ ایک اللہ حبا صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں بھی ایک عجزی کا اعتراف ہے جب آپ کہتے ہیں اللہ محمد صلی علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو یعنی کہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ مجھ میں تو میں تو اتنا آجز ہوں کہ مجھ میں تو یہ ہے ہی نہیں ہے کہ میں یہ کام کر سکوں تو تو کر کہ ہم وہ حق ادا ہی نہیں کر سکتے کیونکہ رحمت جو ہے وہ تو ساری کی ساری تیرے ہاتھ میں ہے اس لیے ہماری دت... اسی لیے ہے کہ تو کر اسی لیے جو اور اس قسم کے درود کئی پڑھے جاتے ہیں جس میں اس طرح سے الفاظ شروع نہیں ہوتے ان کو نہ نہیں کہی گئی لیکن ان کو زیادہ پسند کیا گیا ہے ایسے درود جن کا آغاز ہو ان الفاظ سے اللہ صلیٰ سید محمد تو آپ نے بھی یہی سے شروع کیا آپ کہتے ہیں اللہ مصلیٰ سید محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگے جو آپ نے الفاظ فارسی میں کہے ہیں ان کا ترجمہ کچھ ہی مرد ہے کہ جو حمد کے خیمے قائم کرنے والے ہیں جو صاحب مقام محمود ہیں اور ان کی آل اور اصحاب پر کہ جنہوں نے جوہد اور عمل سے کام لے کر حصول مقصد میں کامیابی حاصل کر لی اور بہت زیادہ سلامتی ہو اور ہم اپنا سرے تسلیم ان کے آگے خم کرتے ہیں الہی, الہی دفعہ کہا آپ نے الہی الہی ہمیں فضول اشغال سے پناہ دے اور ہمیں ہر سی... ہر کی حقیقت اس طرح دکھا دے جیسے وہ ہے اور غفلت کا پردہ ہماری آنکھوں کے آگے سے ہٹا دے اور ہر چیز کو اسی طرح واضح کر دے جیسے وہ ہے نیستی میں م... م... جو ہستی کی شکل ہے کہتے ہیں نیستی مجھے ہستی کی شکل میں نظر نہ آئے اور تیرے جمال ہستی پر نیستی کا پردہ بھی نہ رہے کائنات میں موجود تمام صورتوں کو اپنے جمال کی تجلی کا آئینہ بنا دے اور دوری کا سبب اور حجاب نہ بنا ان کو ہماری مینائی اور دانائی کا سرمایہ بنا ان سے ہمیں شعور دے اور انہیں جہالت اور کوری کا سبب نہ بنا ہماری مہجوری اور محرومی کا سبب ہم خود ہیں مجھے اس مقام سے گزار کر آگے لے جا اور مجھے اپنے آپ سے رہائی عطا کر کے اپنی معرفت اور راشنائی سے نواز دے پھر اشار کی صورت میں کہتے ہیں کہ یارب مجھے ایک پاک دل اور ایک آگاہ بیدار جان عطا فرما دے شب بھر کی آہو فریاد اور صبح کی گریا و زاری عطا کر دے پہلے مجھ میں میرا آپ مٹا دے اور جب میں خود سے بے خود ہو جاؤں تو پھر مجھے تو اپنی معرفت اور راہ دے دے یارب تمام خلق کو مجھ سے بدخو کر دے اور مجھے بھی تمام جہاں سے یکسو کر دے میرا دل ان تمام اطراف و سمتوں سے خالی کر دے اور اسے بس اپنی محبت سے اپنی جانب متوجہ کر دے یارب تم مجھے ان ہرمان و غموم سے آزادی عطا کر دے اور معرفت کی گلی کی سیر کرا دے کتنے بدقسمت تھے کہ تیرے کرم نے مسلمان کر دیا تو کیا ہوا اگر تو ایک اور مسلمان کر دے یہ بڑا اہم نقطہ ہے ایک طرف تو لگتا ہے ہم کہتے ہیں کتنے بدقسمت تھے کہ بڑی غلط بات ہو گئی ہے یہ تو یہ وہ بات ہو ہی نہیں رہی ہے بات یہ ہے کہ ہم مسلمان ہو کر بھی مسلمان نہیں ہے اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے پہلے بھی کئی بار مسلمین مؤمنین محسنین درجات کی بات کی ہے قرآن کے حوالے سے بھی اور احادیث کے حوالے سے بھی تو یہ تو کرم ہو گیا کہ ہم نے ہم اس نے مسلمان کر دیا لیکن ہم بد قسمت تھے پہلے یہ مطلب نہیں ہے کہ مسلم, بدقسمت تھے کہ تیرے کرم نے مسلمان کر دیا نہیں اس کا مطلب ہے ہم پہلے بدقسمت تھے اور پھر تیرا کرم ہو گیا کہ تو نے ہمیں مسلمان کر دیا لیکن جب کہا کہ تو, تو کیا ہوا اگر تو ایک اور مسلمان کر تو اس سے اب اپنی ذات کی اتنی نفی کر دی کہ ہم مسلمان ہو کر بھی نہیں سمجھتے کہ ہم سچے مسلمان ہیں تو اس کی التجا کہ ہمیں مسلمان کرتے یہاں پہ آپ نے جو دیباچہ ہے اس کو مکمل کیا ہے نہیں اس کے بعد بھی ان کا ہے کچھ اشعار ہیں کہتے ہیں کہ یار اب تو یوں کر دے کہ میں دونوں جہانوں سے بے نیاز اور بے پرواہ ہو کر اور فخر سے سرفراز ہو کر پھروں یا رب تو یوں کر دے کہ میں راہ طلب کا محرم بنوں اور جو راہ تیری طرف نہیں جاتی اس کی طرف نگاہ بھی نہ کروں یہاں آپ نے اپنا دیواجا ختم کیا اور پھر بہت مختصر سی ایک تمہید آپ نے باندھی جس میں کہتے ہیں کہ یہ رسالہ جس کا نام لوائے ہے لوائے کہتے ہیں تجلیات کو یا روشنی کی کرنوں کو لا سے تو لو سے نہیں لایا سے اچھا. لایا سے لوائے اس کو کہتے تجلیاں یا روشنی کی کرنیں کہتے یہ رسالہ جس کا نام لوائے ہے اس میں وہ معرف اور معلومات بیان کرنے کی کوشش کی ہے جو اسرار کی تختیوں پر درج ہیں اور انہیں اصحب عرفان و صاحبان ذوق وجدان ہی دیکھ پاتے ہیں ان تجلیات کو میں نے اچھی تحریر اور لطیف اشاروں کی شکل میں لکھنے کی کوشش کی ہے امید کرتا ہوں کہ پڑھنے والے اس رسالے کو لکھنے والے پر اعتراض اور نکتہ چینی سے پرہیز کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو نکتہ چینی اور یہ جو الزام تراشی ہے یہ شروع سے چلتی رہی ہے کوئی آج کی بات نہیں ہے اور پھر آگے وجہ کیا کہتے ہیں کیونکہ اس گفتگو میں میرا ارادہ صرف یہ ہے کہ ان اصحاب کی باتوں کی ترجمانی کر دوں اور ان کو بیان کر دوں تو یہ بھی دعویٰ نہیں کر رہے کہ میں نے خود یہ چیزیں وہاں سے پڑھی ہیں میں نے خود وہاں دیکھی ہیں یا روحانی طور پہ میں اس قابل ہوں کو ان چیزوں کو میں خود دیکھ سکتا ہوں اور پڑھ سکتا ہوں آجزی کا حال یہ کہ کہتے ہیں کہ یہ ان اصحاب کی ترجمانی کرنا چاہتا ہوں یہ نہیں کہا کہ میں نے دیکھا ہے یا میں نے پڑھا ہے یا میں نے سمجھا ہے. یہ بھی ایک خوبصورت بات ہے یہاں سے دیکھیں نا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے بزرگوں کا اصل انداز کیا تھا بات کرنے کا چند مواقع ایسے ہر بزرگ کی زندگی میں ضرور گزرے ہیں کہ جس میں انہوں نے کوئی دعوے کے انداز میں گفتگو کی ہے یا کچھ بزرگ ایسے ہیں جنہوں نے ذرا زیادہ کی ہے لیکن اس کا مطلب وہی ہے کہ ہمارا ہم کرتے یہی ہیں کہ اپنی مطلب کی ایک چیز اٹھا لیتے ہیں باقی سب کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس پر ہم قیاس کرتے ہیں کہ دیکھیں جی معاملہ ایسا ہی پھر اشار کی صورت میں کہتے ہیں میں کچھ بھی نہیں ہوں بلکہ شاید میں اس سے بھی کم ہوں اور ناچیز کچھ نہیں کر سکتا جو راز میں حقیقت کے بولتا ہوں اس میں میرا حصہ صرف بولنا ہے اور کچھ نہیں فکر کے جہاں میں بے نشاں ہونا بہتر ہے اور عشق کے قصے میں بے زباں ہونا بہتر ہے اور جو شخص اہل ذوق اور اہل راز سے نہ ہو اس کے لیے ترجمان ہو جانا بہتر ہے سو یہاں پہ پھر وہی کہہ دیا کہ میں جو ہوں وہ اہل ذوق بھی نہیں ہوں اہل راز بھی نہیں ہوں بلکہ میں تو صرف ان کا ترجمان ہوں جو اہل ذوق ہیں اور اہل راز ہیں۔ یعنی آپ آگے بھی دیکھیں گے تو لمحہ لمحہ لمح ب آپ کو سوائے آجزی اور ان کے اور کچھ نہیں ملے گا اور پھر کہتے ہیں کہ میں نے بہتر لوگوں اور روشن اکل و دل والوں کی گفتگو سے کچھ موتی لے کر اس دھاگے میں پھرو ہیں اے اعتبار کے قابل دوست مجھ نہ چیز جاہل اور نہ جاننے والے کی طرف سے یہ تحفہ شاہ ہم کو دیا ہو تو مخاطب بھی کس کو کر رہے ہیں اعتبار کے قابل دوست کو ان بزرگوں کی تحریریں عوام الناس کے لیے ہوتی بھی نہیں ہیں ان کو بات سمجھ آتی بھی نہیں ہیں وہ یا تو غلط سمجھ کر گمراہی پکڑنے کا خطشہ ہوتا ہے ان کا اسی لیے کہا گیا کہ بزرگوں کی باتیں بھی اسی طرح کسی صاحب بصیرت اور صاحب اجازت کے ساتھ بیٹھ کے اس کی نگرانی میں پڑھو اور سمجھو تاکہ گمراہی پکڑنے کا خدشہ نہ ورنہ خود جب آدمی پکڑ پکڑتا ہے ان تحریروں کو تو پھر غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالی سب کو سمجھتا فرمائے تو اب یہ دیواچے کے بعد اور اس تمہید کے بعد آگے ان کے لوائی شروع ہو جاتے ہیں تو اگلی گفتگو میں ہم ان ان کے لوائے میں سے ایک یا دو یا تین کو گفتگو میں لے کے آئیں گے اللہ علیہ خیر قل کے ہی سید نولان محمد علیہ و, و, علی و اصحاب اجمعینراہ